رحمن الرحمۃ اللہ صلی اللہ علیہمّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و وباشاہ و باقی تمام سامعین برادران خارن سب کو موسیقی باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر چار سو چار اور لکھ ہے چار سے چار جو ہے طور شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد تھے چھالیس جو ہے چھالیسواں اندرس اوراد فتح کا چالیسواں درس ہے الحمد للہ جو ہے اور حسیہ اللہ العظیم سے لے کر ہاں جی صفحان اللہ الحمد للہ الحمد اللہ شریف کو لئے تجبیحات تب ہو کے مطلق ذکر کے بارے میں بنداخی نے کچھ فضائی لالوں کو بتا دیا جی اللہ کو یاد کرنے کے ثواب والعجل تو اس کے بعد جو ہے لا اللہ پڑھنے کے بارے میں مختصر حادثوں کو تعلیم دو درسوں میں یا تین درسوں میں پہنچایا اب آج سے ہم جو ہے خود ملک الجبار میں داخل ہو رہے ہیں ہاں جی لا الہ اللہ, اللہ الملک الجبار اب جو ہے قورد فتھیہ کی جو وہ حصہ جو ملک الجبار کے نام سے معروف ہے اور اس وجہ سے چونکہ اس کا پہلا قلم و مقدس جو ہے دعا لا لال ملک الجبار ہے اسی کلمہ سے وجہ سے اسی دعا کی وجہ برکت اس پورے جو ہے آصما الحسنہ شروع ہونے سے پہلے اس پورے حصے کو ملک الجبار کہہ کے ہاں ہم لوگ اس کو جبار کے نام سے یاد رکھتے ہیں تو لا لہٰملک الجبار اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی مخصر معنی اور توضیحات جو ہے آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا آپ تمام برادران خاران جو ان دروس کو سنتے ہیں ان سب سے میرے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں ہاں جی ان دروس کو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ ایک دفعہ ضرور سنیں تاکہ جو ہے میری محنت بھی ضائع نہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کش فائدہ ہو کبھی سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے کیونکہ بہت سے درست جو ہے ہاں یہ جی ماقاعت سے پہلے والے درست سے مربوط ہوتے اور آپ نے پہلے والے درست سے نہیں سنا ہے تو پھر سے بعد والے درست سے آپ کو چند دن فائدہ نہیں ہوگا اس لیے جو ہے اب ہاں جی اوراد فتح ہے جو نرواش دنیا میں الحمدللہ پورے علیہ السلام میں سے ہم لوگوں کو ہی اللہ نے یہ توفیق دیا ہوا ہے اور باقی بھی کچھ آسنت مسالے کے کچھ بھی جو عمیر کبیر علیہ رحمٰ سے عقدت رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں امیر کبیر شامل ہے وہ بھی جیسے کشمیر میں ہندوستان میں سر نگر وغیرہ میں اور دیکھتے ہیں ترکی میں بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں صوفی مسلک لوگ تو لہٰذا جو ہے یہ دعا جو ہے ہاں جی؟ آباصل دعا شروع ہو رہا ہے ان کے مجھ سے جو ہو سکتے ہیں میں مختصر توضیحات دینے کی کوشش کروں گا تو یہ ملک الجبار والا حصہ جو اس میں پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے اور ہر الہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اصماء الحوسنہ میں سے یعنی ایک یا دو اصماء الحسنہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے تو اس پہلے حصے جو سب سے پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ملک الجبار یعنی اس میں جو ہے تین حصہ ایک لا الہ الا اللہ ہیں جس کی آپ لوگوں کو بار بار توضیح ہو چکی ہے اس کا معنی بھی ہو چکا ہے پھر بھی ایک دفعہ توجہ دے رہا ہوں پھر دوسرا جو ہے الملک جو اس میں اللہ کے اسماع الحسنہ میں سے کہا ہے الملک دوسرا الجبار کہ ان دونوں کے کیا معنی ہیں زیادہ تر ہمارے وقت ان دو کلمات پر سرف ہوگا کہ جب اللہ کو ہم الملک الجبار سے پکاتے ہیں تو یہاں پر کیا مراد ہے علماء اسلام نے سے کیا اس مرالیہ جنہوں نے اسما الحسنیہ کی شرح لکھا ہے علماء اس سلسلے میں ان کی کیا تشریف فرماتے ہیں اہلِ لغت ان کی کیا تشریف فرماتے ہیں جی تو اس سلسلے میں کوشش کروں گا تھوڑا سا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا جتنا بنداخی سے ہوتا ہے تو پہلا ایسا جو ہے لا الہ الا اللہ اس میں لا جو ہے ان میں جو لغات کی توضیع سب سے پہلے تو لا کو حرف نفی چیز کے لیے لا کو حرف لا حرف نفی چیز کہتے ہیں علم نہ ہو کے اصطلاح اس کا معنی یہ ہوتا ہے لا ہاں جی ہر چیز کے نفی کے استعمال ہوتے ہیں نفِ عام کے نفی اون کے استعمال ہوتے ہیں آگے توضیع آئے گا لا حرف نفی کے لیے نہیں ہے ہاں جی کوئی نہیں ہے ان معنوں میں آتا ہے الہ معبود ہاں الہ جو ہے الہ کے معنی معبود کے معنی میں ہے ہاں جی کے محبود معبود کے کیا معنی ہیں یعنی ہر وہ شے جس کی عبادت کی جائے ہاں جی معبود کے معنی عبادت سے ہے اس تو ہر وہ شے اور ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے عرب جو ہے مفردات راغب جو قرآن پاک کی لغات کی مشہور اور معروف لغوی کتاب ہے عالم اسلام کے اندر بہت مشہور ہے نیٹ پر بھی اس کا سے کافی استعمال ہوتا ہے تو وہاں فرماتے ہیں الہن یہ لفظ علّہ جا آلو اسم الک المعبود اللہ یعنی انہوں نے یعنی عربوں نے لفظ الہ کو یعنی اس ان لفظ علاق کو معبود کے لیے نام قرار دیا ہے یعنی اس کو جالو اس میں نام قرار دیا لکھن معبود ان کے ہر معبود کے لیے یعنی مشین جو ہے ان کے ہر معبود کے لیے پتھر سے بنا ہو خواہ لکڑی سے بنا ہو خواہ سورج کو جاری کو سورج کو محبود بنایا ہے چاند کو بنایا ستاروں کو بنایا ہاں آسا مسیح کو بنایا کچھ نہیں جنہوں نے افزیر کو بنایا فشتوں کو بنایا جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے اس کا نام عرب نے الہ نام رکھا عنجہ آلو انہوں نے قرار دیا اسم علاح کو لفظ علاح کو اسم نام لک معبود اللہ ان کے ہر معبود کا نام ہر معبود کے لیے لوگ الہ کہتے ہیں لیکن لفظ اللہ جو ہے اللہ صرف ذات واجب الوجود کا خاص نام ہے مشخص اور معین نام ہے ہاں ایک ذات مشخص مولان جس وہ عربی ہاں جی ہم لوگ اس میں بھی کہتے ہیں معرخہ بھی زیادہ تر علم اور علم میں بھی علمِ شخصی یعنی ایک ہی مشخص اور معین ذات باری تالا کا نام اللہ ہے جس نے اپنے لیے یہ نام انتخاب فرمایا ہے قرآن اللہ صرف ذات واجب الوجود کا خاص نام ہے یہ ہر معبود کو اللہ نام نہیں کہا جا سکتا ہے حتی کسی بھی موجود خواہ فرشتہ ہو خواہ انسان ہو خواہ جنات ہو کسی بھی موجودات کو اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا ہے جائس نہیں اسلامی نقطہ نگر سے کسی بھی مسلمان فرقے کی نہ جو ہے کسی بھی شے کا اللہ کے ذات کے علاوہ کسی بھی شیخ کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے ہاں عبداللہ رکھ سکتے ہیں اما اللہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسے ایک ذات واجب الوجود کا نام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاغ میں حلطل و لہو سمیہ ہم سے پوچھتے ہیں حلطل الہ سمیہ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو حلط علم کیا تم جانتے ہو اس کا سمعین کوئی ہم نام یعنی کہ اس دنیا میں کوئی بھی کیا کوئی اور ذات بھی ہے کوئی اور موجود بھی ہے جس کا نام اللہ نہیں ہے نہیں اللہ جانتے نا اللہ کا انعت کی حرشپ اس کا علم محیط ہے عرصے لے کے سراتا کا ہاں جی رائے کے داگے تنجے کے برابر بھی رائے کے برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے علمی دائرے سے خارج نہیں ہے اس کے علم احاط بالکل شین علم ہے کائنات کی ہر شے پر اس کا علم چھایا ہوا ہے وہ ذات ہم سے پوچھ رہے ہیں جس کو بلتے ہیں استفاہی انکاری علم معنی بیان کی اصطلاح میں علم استفامی انکاری بولتے ہیں. کیا تم جانتے ہو اللہ کا کوئی اور ہم نام یعنی مطلب ہے اللہ کا کوئی اور نام نام ہے ہی نہیں ہے جب ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے جانے گا ہاں جی چونکہ یہ اسے ایک ہی ذات واجود وجود کا نام ہے اور کسی کا نام ہی نہیں اس ذات پا نے اپنے لے اس کو نام کرا دے اللہ ہی کا نام مقدس سے تو اللہ خرمند کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو یعنی اللہ صرف اسی پاک ذات کا نام ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک رب و رازق ہے اس, اس کے علاوہ اللہ کسی اور موجود کا نام ہی نہیں ہے کسی بھی موجود کا نام نہیں اللہ کے نام سے صرف اور صرف وہی پاک ذات ہے وہی ایک ہی کاغذات ہے جس کا کوئی شریک جس کا کوئی شریک نہ ذات میں اور نہ صفات میں موجود ہے وہ وحد شریک بادشاہ ہے اسی کا نام اللہ ہے تو اللہ فرماتے اللہ الہ کوئی معبود نہیں ہے جس کا نام کوئی بھی شے عبادت اور بندگی کے لائے نہیں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ سر تسلیم خم ہو جائیں اور اس کی ہر بات پہ لبے کہہ سکیں ہاں سوائے جو اللہ سوائے اسی ایک ہی ذات کے جو اللہ ہے ہاں پھر تو آپ ممکن کہیں گے پھر ہم انبیاء کے ہر بات پر لبے کہتے ہیں عجمہ کی ہر بات پر لبے یہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ ہی کی اعتاط ہے اللہ نے کن کے اطاعت کوات اللہ واطر رسول والمین کو تو یہ اللہ ہی کے اعتعاد کے ذل میں آتا ہے ٹھیک ہے بطور ملق جو ہیں صرف اللہ ہی کے اعتاط ہے اور اللہ جن کے اعتعاد کا ہمیں حکم دیتا ان کے بھی اللہ ہے پھر اللہ اللہ کے حکم سے ہم ان کے اعتعاد کرتے ہیں ان کی اعتعاد بطور اللہ اللہ نے خود حکم دیا اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا وہ ان کے حکم میں کوئی خطا کوئی غلطی اشتباہ نہیں ہوتی اس وجہ سے پھر اسی نے ان کو معصوم کرا دیا نوع بشر کی ہدایت کے لیے ان کو وجہ ان کی زندگی کو خطا اشتباع بول چوک سے پاک رکھا ان کی ہمیں بطور اطلاق اطاعت کا حکم دینا تو لہٰذا جو ہے چونکہ عبادت کا جو ہے عبادت کے معنی میں مکمل طور پر سر تسلیم خم ہونا اب اس کو عبادت کہا جاتا ہے اس سے اب اسی کے اندر نماز بھی ہے وہ بھی عبادت ہے سر ہاں جی زکت دینا وہ بھی عبادت ہے حج کرنا وہ بھی عبادت ہے ہاں جی اور روزہ رہنا وہ بھی عبادت ہے باقی جو ہے تمام نیک اعمال وہ بھی عبادت سے گناہوں سے شنا وہ بھی عبادت ہے تو یہ سب کے سب کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی بھی شیز کائنات کے اندر چیز عبادت کے لائن نہیں ہے اگر ہے اللہ کو بولتے ہیں حرف سہنا سوائے مگر ایک ہی اللہ سوائے اسے اللہ کے ہیں ہن جس کا کوئی دوسرا ہم نام نہیں ہے تو ایک ہی ماین اور مشخص ذات واجب الواج موجود الحج القیوم العلیم وسمیع الوشیر القدیر ہے ہاں جی وہ پاسے پا پاکزات کرنا الہ میں سجنا شوائے مگر کے معنیٰ میں دیکھ دیکھ دیکھ. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ کا معنیٰ اس میں پہلا نفی ہے دوسرا حصہ میں اس بات ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں شوائے اللہ کے لا الہ یہ لفظ الہ ان کا پہلے اللہ حسے الہٰہ اس میں اللہ ہن ہے اس اللہ کی وجہ سے اس پر زبر آیا ہے الہٰہ پڑھائے ہاں جی علم نہ ہو کے جو ہے کاموں میں سے ان کی کردار ہے اس میں تو جب الہ پڑھیں گے تو معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے ہر قسم کے معبودیت کے نفی کرتے ہے اس کا نظمی کسی بھی قسم کے معبود نہیں ہے کسی بھی زاویے سے نہیں ہے کوئی شیب عبادت کے اللہ نہیں ہے اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے تو یہ لا لہٰ نفی پہ لاہ نفی لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی شہ عبادت کے لائق نہیں اللہ, اللہ کے کر عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اسی ذات مشق معین ذات واجب الوجود جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے سب کچھ وہیں اس کائنات کا سب کچھ وہی بی ملکوطل نشین کائنات کے ہر چیز کی ملکود باق دور حکومت نظام میں اسی ذات کے دس قدرت میں ہے وہ جو چاہے گا وہیں ہوگا اور کسی کی چاہت نہیں چلتی ہنجاد اللہ اللہ اَلّہ کس حصے قابلوں کو توضیع ہوگا ٹھیک ہے فی جو ہے الملک الملک کا معنیٰ جو ہے عربی زبان میں بادشاہ الملک کے معنی لکھا ہے القاموس سجدید نام نے لکھا ہے بادشاہ اس کا جمع ملوک یہ معنی کے اور ملکن ملک جو ہے اس کے معنی ہے حکومت اقتدار ان کا مادہ ہے زیر زبر فرق ہے مالک میں مین پر زبر ہے لام پر زیر ہے اور بادشاہ کے معنی میں ہاں جی ملک ان میں لام ساکن ہے اس کے معنی ہے، معنی یہ مظہری ہاں جی حکومت اقتدار کے معنی میں تو ادھر جو ہے آدمی لا الہ الا اللہ الملک الجََ ادھر جو ہے الملک الملک سے مرات کیا ہیں یعنی کائنات کا حقیقی بادشاہ جس کی حکمرانی دونوں جہاں میں ہے ہاں جی کائنات کا حقیقی بادشاہ جس کی حکمرانی اور اقتدار دونوں جہانوں میں اس دنیا میں بھی اسی کی اقتدار ہے توطر ملک منتشاہ تندر ملک میں جس کو چاہے دے دیتا ہے ملک میں بادشاہ جسے چائے شین لیتا ہے خود اور مرے میرے ہاتھ میں ہے میں جب چائے چھینوں گا جب چائے دے دوں گا ہاں جی تو آخرت میں بھی قرآن کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میں جب سب مر سب پر پہلی سور پہ سب خاموش ہو گیا دنیا سب مر گیا کوئی زیر و باقی نہیں اللہ خود نیل مل ملک یوم آس کس کی کے بعد چاہتے کوئی جواب نہیں ہے اللہ کو جواب دلی اللہ ایک ہی اللہ جو ہر چیز پر غلبہ والا ہے پاک ذات کے بادشاہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا اللہ رضا نگرامی دیکھنا ہمیں انسانوں کو آئیے جیسے پاکستانی میں صدر ہے وزیراعظم ہے چیف جسٹس ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے کسی عہدے کا چیئرمین بن جاتے ہیں اور اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتے ہیں ہم اپنی پھول نصاب بھی اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لوگ بھی خود اپنی جگہ پر خاندان بھی سب بڑوں بڑا سمجھتے ہیں جبکہ اس کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے کچھ اختیار نہیں ہے کچھ باور نہیں لیکن وہ اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے اور حقیقی مالک ہے وہ جو تصرف کرنا چاہیں کر سکتا ہے جس طرح کے تصرف کرنا چاہیں کر سکتا ہے جو نظام اس میں نافذ کرنا چاہیں کر سکتا ہے اس کائنات کے اندر جو نظام اس نے حاکم رکھا ہے وہ سب اسی کا ہے ہاں جی خیمت میں حکرا اسی کے ہاتھ میں تو اس اللہ کی عظمت کو ذرا ہم اندرا کریں الملک بادشاہ بادشاہ کی یہ کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے ہاں جی اور دنیا و حرت آخر ہر چیز سات آسمانوں سات زمینوں ہر شکرسی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہے زین گرامی تو یہ جو ہے الملک کا جو ہے مختصر تجمہ ہے تھوڑا سا تجمہ اور جو ہے الملک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملک جل جلالو وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستانہ ہے ہر موجود اس کا محتاج ہے بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں صفات میں وجود میں بقا میں غرض کسی بات میں اس سے مستغانہ نہیں ہے بے نیاز نہیں ہر موجود کا وجود اسی سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسرے شے سے ہے اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہیں اور وہ ہر چیز سے مستغن ہیں ایسی ذات ملک مطلق ہے یہ امام غزالی کے رسائل امام غزالی کے نام سے اس کے سبا نمبر دو سو چوراسی جل نمبر ایک میں دیا ہے بہوال خصوصیت خصوصیات اصمال حسنان کتاب کے سبا نمبر ایک سو ایک پر تو یہ انہوں نے جو ہے اس مبارک اسم کے بارے میں بتائے الملک کے بارے میں اور الملک کے بارے میں جو ہے مزید توضیحات بھی آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ شاء ہم کل کے درخت میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ابھی اس میں ختم نہیں ہو رہا ہے